اب چودوے پارے کے تیسرے رکو کا آغاز ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلْصَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّسْنُونَ اور بے شک ہم نے انسان کو ایسی مٹی سے پیدا کیا جو سلسال ہے بجنے والی ہے اور یہ بجنے والی مٹی کیسے بنائی گئی من سیاہ گارے سے بنائی گئی حضرت آدم علیہ السلط وسلم کی جو تخلیق فرمائی گئی زمین سے مٹی جمع کی گئی اس مٹی میں پانی ملایا گیا پھر اسے گارا بنایا گیا اور پھر اس گارے کو سکھایا گیا اور سوکھ کر وہ مٹی ایسی ہو گئی کہ جس کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے بعض مٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے آپ زمین پر پھینکیں تو وہ بجتی ہے اس میں آواز ہوتی ہے جیسے مٹکا ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس کی جو چھیکری ہے وہ بجنے والی ہے پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ سلاۃ کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ولق نہ ہو من قبل اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہم نے جنات کو پیدا کیا اس سے پتا چلا کہ جنات انسان سے پہلے پیدا ہوئے من نار سمون ایک ایسی آگ سے جو بغیر دھوے کی ہے جنات کو ایسی آگ کے شولہ سے بنایا گیا جس میں دھواں نہیں تھا وہ عید قول اور اور یاد کرو جب آپ کے رب نے فرمایا لِلْمَلَائِكَتِ فِرِشْتُوں سے اِنِّي خالقوم بَشَعُمْ مِّن صَلْصَالِم مِّن حَمَئِمْ مَسْنُونَ بے میں ایک بشر بنانے والا ہوں ایک ایسی مٹی سے جو بجنے والی ہے کھیکری کی طرح مِن حَمَئِمْ مَسْنُونِن وہ بجنے والی مٹی سیاہ گارے سے حاصل ہوئی فعیدہ سب تو ہو اور جب میں اسے ٹھیک بنا دوں وہ نہ فق تو فی ہی میر اور میری روح اس میں پھونک دوں میری روح سے مراد میرے دربار کی مقبول روح جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر اس سے مراد ہے وہ گھر جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی ایسے میری روح سے مراد وہ روح جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی فقرو لہو پھر تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا فرشتوں سے فرمایا مراد یہ کہ ہر مخلوق کو سجدے کا حکم تھا تو جب فرشتے بحیثیت جنسیت اور بناوٹ کے وہ جنات سے افزن ہیں تو جب فرشتوں کو حکم دیا گیا تو ضمن جنات کے لیے بھی حکم پایا گیا فصل ملا اکا تو کل لوہم تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مفسرین فرماتے ہیں ساری مخلوق نے سجدہ کیا سارے جنات نے سجدہ کیا صرف ایک جن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ جن ہے کہف آیت نمبر پچاس میں اس بات کا ذکر ہے اِلّا ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابا کو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے اس نے انکار کر دیا یعنی سج سے انکار کیا ابلیس مال کا اللہ تکو نعالی نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تُو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا اور تُو نے سجدہ نہ کیا کالم اکل اس بشر ابلیس بولا میں کسی بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا خلقتہ من صلصال من من مسنون کہ تُو نے اس بشر کو بجنے والی مٹی سے پیدا کیا اور یہ مٹی سیا گارے سے بنائی گئی کال فرمایا فخر تو یہاں سے نکل جا نکر عجیب بس بے شک تم مردود ہے وہ ان علئی کا لانتا الا یومین اور بے شک تجھ پر قیامت تک لانت ہے تو میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہے قال بھی ابلیس بولا اے میرے رب فن غرنی یوم تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں یعنی پہلی سور نہیں جب دوسری سور پھونکی جائے اور کل بروز قیامت لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں اس وقت تک مجھے مہلت دے دیں ابلی سلین یہ چاہتا تھا کہ موت سے بچ جائے لیکن فرمایا کہ تمہیں مہلت پہلی سور تک دی جائے گی اور جب قیامت واقع ہوگی تو جہاں دنیا کو فنا ہے تو بھی مر جائے گا کالا فرمایا فعین کا مین اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تجھے مہلت دی گئی یومل وقت معلوم ایک مقرر وقت تک یعنی جب قیامت واقع ہوگی وہ پہلی سور پھونکی جائے گی ابلی سلائن بولا ربی اے میرے رب بیما اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ناود نظالے اللہ کی بے ادبی کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے اور گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا یہ شیطان کا طریقہ ہے ہمیں تو تعلیم یہ ہے کہ ہم اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کریں اور برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کریں بسن کوئی اچھا کام ہو جائے تو ہم یہ کہیں کہ ہم میں تو کوئی طاقت نہیں اللہ کا کرم ہے کہ ہم سے یہ کام ہو گیا ل اوزئی نن لم فل اردی ضرور بضر انہیں زمین میں میں لغزش دوں گا انہیں بے وقوف بناؤں گا آدم علیہ السلام کی اولاد کو ولا اوی اجمعین اور تمام سب کو میں گمراہ کر دوں گا ضرور بضرور سب کو میں گمراہ کر دوں گا اللہ مگر ایبادہ کا منہ تیرے مخلص بندے جو چنے ہوئے بندے ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا مخلص بندے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان پر شیطان کا وار کامیاب نہیں ہوتا حدیث سطبہ کے مطابق جو دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور گناہ سے بچنے کی دل سے کوشش کرے عزم پختہ کرے اور یہ دعا کرے کہ پروردگار تو مجھے شیطان مردود کے وار سے محفوظ فرما تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اسے شیطان کے وار سے محفوظ رکھتا ہے لیکن عزم تو ہو ارادہ تو ہو کوشش تو ہو قولا اللہ ہوا نے فرمایا هذا صغاط علی مستقین یہ میرا سیدھا راستہ ہے ان عبادی بے شک میرے مقبول بندے لئی لک علیہم سلطان ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا الا مگر من تبا کمنگین تیری پیروی وہی کریں گے جو گمراہ ہوں گے وہ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے جو تیری فرمبرداری کرے گا وہ جہنمی ہوگا سب آتو ابواب جہنم کے سات دروازے ہیں سات دروازے ہیں یعنی سیون لی کل باب ام منہ اور ہر دروازے کے لیے جہنمیوں کا ایک حصہ مقرر ہے کسی دروازے سے کافر داخل ہوں گے کسی سے مشرق داخل ہوں گے کسی سے ریاکار داخل ہوں گے اس طرح ہر ایک کے لیے داخلے کے لیے الگ الگ جگہ مقرر ہے فرن مجید فقان حمید کا انداز ہے جہاں جہنمیوں کا ذکر ہو وہاں جنتیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے تاکہ بندہ جہنم سے بچنے والے کام کرے اور جنت میں جانے والے کام انجام دے